فصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ وهو پس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے یعنی یونس بن متہ کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے پکارا درہ حالے کے وہ غم سے بھرے تھے اس لیے اے میرے نبی آپ اپنی دعوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے ان کے کبر عناد اور ان کی تکذیب کی پرواہ نہ کیجی اور مچھلی والے یونس بن متہ کی طرح نہ ہو جائیے جنہوں نے اپنی قوم کی اذیتوں سے تنگ آ کر صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور جب مچھلی نے انہیں نگل لیا اور حسن ملال سے ان کا دل بھر آیا تو مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الا انت کا اننی کن تم نز والمین میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر آئے نقص سے پاک ہے اور بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل سمندر پر اگل دے چنانچہ مچھلی نے ایسا ہی کیا درہ حالے کہ وہ اپنے رب کے مقبول و محمود بندے تھے اگر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرتا تو مچھلی انہیں کسی ویران جگہ پر پھینک آتی درہ حالے کہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے لائق سرزنش اور مضموم ہوتے